و و مصن احمد اور جامع ندی نے سید سیدنا ابو برعلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رقص بین پل یہ اترتے جس نے کسی مردے کو غسل دیا وہ غسل کرے وہ من حمالہ ہوں پل یہ اور جو مردے کو اٹھاتا ہے وہ گرو کرے یہ میری کو غسل دے کے جو غسل کرنے کا حکم ہے یہ فرض لازم نہیں مستحق ہے جس آدمی نے میت کو غسل دیا ہے وہ خود بھی بعد میں غسل کرے اور جس نے میت کو اٹھایا ہے وہ گزو کرے یہ میت کو اٹھانے سے مراد ہے کہ میت کو براہ راست اٹھایا جائے میت کی چار پائی اٹھانے سے یا میت کسی اور چیز پر ہے پریشر وغیرہ پر اس کو اٹھانے سے گزو نہیں بلکہ نیت کو براہ راست اٹھا کے اس کے جسم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں منتقل کرتے ہیں اس کو حکم دیا گیا کہ وہ گزو کرے اسی طرح مالک نے اور سنم سائی اور ابن عبداللہ بکر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اگر اس نے حضب کو اس میں کئی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ قرآن فاہ مجید کو طاہر کے علاوہ اور کوئی نا ہاتھ نہ لگائے مومن آدمی وہ بے گزو ہو جائے تو پھر بھی وہ ساہے ہی رہتا ہے ناپاز نہیں ہوتا ہاں جنابت کی حالت میں یا حید و نفاذ کی حالت میں پرانے مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے جنوباً پتا اگر تم حالت جنابت میں ہو تو شہارت حاصل کر لو اور حائدہ کو حکم دیا فیدہ تطہرنا ہر نام فائدہ کے بارے اللہ نے کہا پلاسمر کہ وہ ہے جس سے ہر نام فروٹ تو ہمارا پھر جب وہ اس کے بعد سہارت حاصل کر لیں پھر جیسے اللہ نے سب کو حکم دیا ہے ویسے اس کے بعد جاؤ تو حاعدہ اور جنبی کو استحالوں سے ہی کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حایضہ اور جنبی یہ دونوں نہیں تو قرآن مزید چھونا حاصہ اور جنبی کے لیے یہ منع ہے تو قرآن کو چھونے بھی نہیں ہاتھ نہیں لگائیں گی حاضہ عورتیں ایسے ہی جنبی عورت جنبی مرد کہ صرف قرآن مزید کو ہاتھ نہ لگائیں آج کل اس طرح موبائلوں کے اندر پرانے مزید موجود ہوتا ہے تو اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں جو فائدہ بھی اور کیوں اس لیے کہ اس سے وہ کو ماسک ہوتا ہی نہیں یہ ایک جدید سسٹم ہے ویسے تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اس لیے تو اس چیز پر روشنی پڑتی ہے اور وہ روشنی منحق ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں شیار نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ خود سے روشنیاں پیدا کی جاتی ہیں اور ان روشنیوں کو اس انداز سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ کوئی تصویر یا الفاظ یا کچھ بھی وہ پیدا ہوتا ہے چلتا نظر آتا ہے تو یہ ایل سی ڈی کے بالکل نیچے یہ مکہ ہوتا ہے روشنی کا جو الفاظ ہیں اس کے اوپر ایل سی ڈی ہے پھر اس کے اوپر کچھ ملی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور پھر اس فاصلے کے بعد وہ ٹچ پین ہوتا ہے اس کے اوپر شیشا ہوتا ہے شیشے کے اوپر پھر پروٹیکٹر کرایہ ہوتا ہے کتنے پردوں میں نیچے ہوتا ہے پرانے مزید اس موبائل کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کو ہاتھ لگتا ہی نہیں چھونا پرانے مشید کا منع ہے فائدہ اور چمبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ, کی کی اللہ, اللہ کا معمول تھا اللہ احیانی کی. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب ہر حال میں جناب کی حالت بھی اس میں شامل ہے تو دونوں دو حریفوں کو ہلا لے تو نتیجہ یہ نکلا کہ حائدہ اور جبی کے لیے پرانے مجید پکڑنا اس کا چھونا یہ منع ہے لیکن زبانی اگر تلاوت کریں یا اوپر سے دیکھ کے لیکن ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کریں تو تلاوت کرنا ان کے لیے منع نہیں پھر کہ جبی آدمی ہے اس نے غسل کرنا ہے مسلم تو غسل میں بزو ہے نماز کے بندو جیسا بندو اور حدو سے پہلے وہ بسم اللہ پڑے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تو قرآن کی ہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں ہی شہری کھا تھے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا الحمدللہ تو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے حالت جنابت میں حید فائدہ عورت کی حیرت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرا منہیں ہاں مصرف کو چھونا اور پکڑنا منع ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے ہے